فاتر کی آیت نمبر ستائیس الم ان اللہ انزل من ما ان کیا تم نے نہ دیکھا بے شک اللہ تعالی نے آسمان سے پانی کو نازل کیا فخر بھی سمراتم مختلفا الوانوہ پھر اس پانی کے ذریعے مختلف رنگ کے پھل ہم نے پیدا کیے مختلف قسم کے پھل اناج زراعت پودے پھول و مینر جی بالی جدا دید اور پہاڑوں میں سے بعض پہاڑ بہت زیادہ سفید ہیں ان میں سفید راستے ہیں وہ مختلف الوا اور بعض سرخ ہیں لال ہیں اس کے علاوہ اور بھی مختلف رنگ ہیں غرابی وسود اور باز بہت زیادہ کالے ہیں سنگے مرمر یہ پہاڑوں سے نکلتا ہے سنگ مرمر کی کوالٹی اور رنگ تو دیکھیں کیسے کیسے رنگ اللہ تعالی نے ان میں پیدا کیے ہے وہ اور کئی لوگ لوگوں میں سے وہ دو اور جانوروں میں سے ونامی اور مویشیوں میں سے ان جانوروں پر غور کرو انسانوں پر غور کرو مختلف ان الوانو جن کے رنگ مختلف ہیں اور ایسے سے رنگ ہیں کہ بندہ پرندوں کو مور کو دیکھے کتنی قسم کے مور ہیں اگر توتے کو جا کر دیکھے کبوتر کو جا کر دیکھے تو کتنی قسم کے کبوتر ہیں اور کیسی کیسی ڈیزائن کیسے کیسے پیارے پیارے رنگ ہیں انسان میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت انسان کو پیدا کیا انسان جانوروں کو دیکھے تو بقرائیت کے اندر گائے اور بیل اونٹ ہم دیکھتے ہیں بعض جانور کتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی پر لوگ لاکھوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں حالانکہ ان کے اندر کوئی بیل جتنا گوشت نہیں ہوتا گوشت تو ایک بیل جتنا دو بیل جتنا ہوتا ہے مگر خوبصورتی کی وجہ سے ان کی قیمتیں ہیں یہ خوبصورتی کیا ڈیزائن ہم نے کی ہے ہم تو صرف فارم کے اندر جانور کو رکھتے ہیں اسے پالتے ہیں اسے کھلاتے ہیں کوئی جانور خوبصورت ہوتا ہے کوئی جانور خوبصورت نہیں ہوتا کسی پر کھانا نظر آتا ہے کسی پر کھانا نظر نہیں آتا انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور سمجھ جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی رب العالمین ہے جب وہ سب کچھ کرنے والا ہے تو اسی کی فرما برداری کرنی چاہیے اس کی اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے کدا کا اسی طرح اب جس قدر علم زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کا خوف زیادہ ہوگا آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک آپ قرآن کے درس میں نہیں آتے تھے جب تک قرآن پاک میں اتنا غور نہ کیا تھا اس وقت تک شاید بے شمار باتوں کی طرف توجہ نہ ہو فرمائے ان نما یق اللہ من اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اور جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کا خوف زیادہ ہوگا ان اللہ عزیز بے شک اللہ تعالی بخشنے والا عزیز ہے غالب ہے بخشنے والا ہے ان لدین یتلون کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں وہ اقامس والا اور نماز قائم رکھتے ہیں بار بار نماز کا ذکر ہے وہ ان مما مزق نہ ہوں اور جو روزی ہم نے انہیں دی وہ اس سے وہ خرچ کرتے ہیں سر رہوں وہ نیا چھپا کر ظاہر کر کے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یونا رتن لن تبور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز نقصان نہ ہوگا وہ یہ مال دے کر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ان کے اجور ان کے اجر انہیں دے وہ مِنْ فَضْلِ اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے انہ غَفُورٌ ان بے شک اللہ تعالی بخشنے والا یہاں شکور کے معنی ہے اللہ تعالی نیکی پر سلا دینے والا ہے والذی اوحینا الیک من اور وہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا وہ کتاب هو الحق وہ کتاب سچی ہے مصدقل بین یہ تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب جو پچھلی کتابیں ہیں تور زبور انجیل کی تصدیق اور مجید فوقان حمید فرماتا ہے کیونکہ توریت انجیل زبور میں قرآن کا ذکر تھا جب قرآن آ گیا تو ان کتابوں کی تصدیق ہو گئی ان اللہ بادی خبیر بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب جاننے والا خوب دیکھنے والا ہے ثم او الكتاب کتاب اللہ من عبادنا اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں قرآن پر عمل کرتے ہیں پھر ہم نے وارث کر دیا اس قرآن کا اس کتاب کا ان لوگوں کو اس وفئی نام من نا جنہیں ہم نے اپنے بندوں سے چن لیا کسی خدمت قرآن نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی سعادت ہے اے پروردگار تو ہمیں بھی قرآن کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے فمن ہی تو جس امت کو یہ قرآن دیا گیا ان مسلمانوں میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوں گے اور قرآن سے روگردانی کریں گے ومنہم من اور بعض میانہ روی اختیار کریں گے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ من سابق اور بعض وہ ہوں گے کہ اللہ کے ایزن سے نیکیوں میں سب سے آگے نکل جائیں گے هو الفضل کبیر یہی سب سے بڑا فضل ہے جنات تو ہمیشہ کے باغات ید وہ لوگ ان باغات میں داخل ہوں گے فيها من یو من بن ان باغات میں سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے وہ اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے وہ لباس اور جنت میں ان کا لباس ریشمی لباس ہوگا وہ قول الحمد اللہ وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا کیونکہ جنت میں کوئی غم نہ ہوگا ان غفور شکور بے شک ہمارا رب ضرور بخشنے والا نیکی پر سرا دینے والا ہے ہمارا رب وہ ہے جس نے اپنے فضل سے آرام کی جگہ میں ہمیں اتارا یعنی جنت میں داخل کیا لا یا مسونا فیح جنت میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ولا یا مت سونا لغوب اور جنت میں ہمیں کوئی تھکن اور تھکاوٹ نہیں پہنچتی یعنی جنت میں ہمیشہ کے لیے ایش سکون چین اطمینان ہے جنت میں محبتیں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں وہ پیاری جنت جو اللہ کی مندی کا مقام ہے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اور ان تمام کاموں سے بچائے جو جنت سے دور لے جانے والے ہیں اور وہ تمام کام کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے جانے والے ہیں کفار پر عذاب کا ذکر ہے اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہے شرک کی مذمت ہے اور کافروں کے دعوے اور اس بات کا ذکر ہے کہ وہ یہ تمنا کریں گے کل بروز قیامت کہ کاش یہ واپس پلٹ کر آ جائیں شریف فاطر کی آیت نمبر چھتیس سے پہلے جو آیات گزری ان میں اہل ایمان کا ذکر ہوا کہ مسلمانوں میں تین گروہ ہیں ایک تو ہیں مسلمان مگر گناہ کرتے ہیں دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اور وہ گناہوں سے بچتے ہیں اور تیسرا وہ گروہ ہے جو سابقین کا گروہ ہے کہ جو نیکیوں میں سب سے آگے سب قد لے جانے والے ہیں جب اہل ایمان کے تین گروہ کا بیان ہوا اب کفار کی مذمت کی جا رہی ہے اشاد فرمایا والذین کفرو لہم نارو جہنم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جو کفر کی حالت میں مر گئے نار جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے لا یو قبو نہ ان کی کزا آئے گی فیموتو کہ وہ جہنم میں مر جائیں تو جہنم میں موت نہیں آئے گی ہمیشہ جہنم میں وہ جلتے رہیں گے اولا یو خفو آئن آدا جب انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو کچھ عرصے اس مصیبت کو سہنے کے بعد وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے جب پہلی مرتبہ مصیبت آتی ہے تو وہ اسے بہت ہی زیادہ بھاری پڑتی ہے مگر پھر کچھ وقت گزرنے کے ساتھ تو وہ انسان اس کا عادی ہوتا ہے تو اس کی سختیوں سے کم محسوس ہوتی ہے ایسا مگر ایسا جہنم ہے؟ میں ایسا نہیں ہوگا ولا یوقفا عَذَابِهَا ان کی عذاب میں سے ذرہ برابر بھی کمی واقع نہ ہوگی بلکہ ہر لمحے ان پر عذاب کی سختیاں اور بڑھ جائیں گی کرا لکھ نج کفور اسی طرح ہر ناشکرے شکرے کو ہم سزا دیں گے جنہوں نے نعمتیں تو ہماری کھائیں لیکن کہنا ہمارے دشمن شیتان کا مانا ایسے نا کو ہم ضرور سزا دیں گے وہ یس اور خون فی ہر یہ کافر یہ جہنمی یہ گناگار جہنم میں چیخو پکار کریں گے اور خوب چیخیں گے جیسے گدہ چلاتا ہے اور وہ کہیں گے اب بنا اے ہمارے رب اخرجنا نہ تو جہنم سے ہمیں نکال نعمل صالحا ہم دنیا میں جا کر اچھے کام کریں گے غیغل کن نہ ناملو جیسے کام ہم پہلے کرتے تھے ویسے کام نہیں کریں گے بلکہ دنیا میں جا کر اچھے کام کریں گے وہ اس طرح چیخو پکار کریں گے اور کہیں گے پروردگار تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے ایک لمحے کے لیے بھیج دے اولم نامر کم ماں یا رک کرو فی اللہ تعالی فرمائے گا یہ بات تم کہہ رہے ہو کیا دنیا میں تم ایک لمحے کے لیے گئے تھے کہ تمہیں سوچنے اور سمجھنے کا وقت نہ ملا تمہیں ہم نے وہ زندگی دی کہ اگر تم سوچنا چاہتے سمجھنا چاہتے سمجھنا چاہتے تو وہ زندگی کافی تھی اولم نامر کم کیا ہم نے تمہیں ایسی عمر نہ دی تھی ماں یت زک کرو فی من کرا کہ جس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ نصیحت حاصل کر سکے کیا تمہیں سمجھنے کا موقع دنیا میں نہ تھا اتنے سال تم دنیا میں رہے ہو کہ اگر تم ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے تو تمہیں مل جاتی وہ جا اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے بھی آئے انبیاء آئے رسل آئے کتابیں آئیں مبلغین اور اچھی بات بتانے والوں نے تمہیں اچھی اچھی باتیں بتائیں. فما من فضو بس اب جہنم کا عذاب چکھو بس ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں ہے حمید نے اس بات کو کئی مقامات پر بیان کیا کہ کافر دوبارہ جانے کی تمنا کریں گے اور ایک مقام پر یہ فرمایا سورت الانعام آیت نمبر اٹھائیس میں ولو لِمَا عَنْهُ کہ اگر دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہاں جا کر بھی دوبارہ وہی کام کریں گے کیونکہ انسان کی ایک سوچ ہے کہ جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے اور جب مصیبت سے نکل جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے تو قرآن مجید سورت الانام آیت نمبر اٹھائیس میں فرمائیے دوبارہ اگر دنیا میں بھیج بھی دیے جائیں تو پھر وہی کام کریں گے جنہوں نے پہلے کیے